وکول اللہ ولاطنفر الوافی بماف صحیح حین یہ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ہے اور اس کتاب میں تقریباً دس مقاصد ہیں اور ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس تیسرے مقصد میں کئی کتب ہیں ان کتب میں سے ساتویں کتاب نماز جمعہ نماز عیدین نماز قصوف اور نماز استسقاء کے بارہ میں ہے اور اس ساتویں کتاب میں چار فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل نماز جمعہ کے بارے میں ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں دوسری فصل نماز عیدین کے بارے میں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسری فصل نمازِ قصوف کے بارے میں ہے جس کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں کسوف کس کو کہتے ہیں کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو اور خصوف کہتے ہیں چاند گرہن کو فرق کیا دونوں لفظوں میں کاف کا اور خا کا خصوف پہلا لفظ کیا ہے کاف خصوف پہلا لفظ کیا ہے خا تو قصوف کا معنی سورج گرہن اور خصوف کا معنی چاند گرہن لیکن ان میں سے ہر لفظ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کو اور سورج گرہن دونوں کو قصوف کہہ لیتے ہیں تو اس لیے صلاحات اور قصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو اس موقع پہ ادا کی جاتی ہے جب سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے اور گرہن لگنا کیا ہوتا ہے سورج یا چاند کی روشنی کا کم ہو جانا سورج چاند کا بے نور ہو جانا روشنی کے بغیر ہونا صلاح کسوف کا حکم کیا ہے کیا یہ نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے جمہور علماء کرام زیادہ علماء علمائے کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنا واجب ہے جن علماء کلام نے یہ موقف اپنایا ہے ان میں ایک امام ابو اعوانا ہیں ان میں امام شوکانی ہیں ان میں امام البانی ہیں اور دلائل پہ غور کریں تو یہ موقف درست نظر آتا ہے کون سا موقف کہ یہ نماز ادا کرنا واجب ہے جب چاند کو گرن لگے سورج کو گرن لگے تو اس موقع پہ نماز ادا کرنا کیا ہے واجب ہے وہ نماز جسے نمازِ کسوف کہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز عام نفل نمازوں کی طرح ہے جبکہ دیگر امہ اکرام کا موقف یہ ہے جمہور علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں انڈیا میں اردو سپیکنگ ممالک میں عام طور پہ سورج گرہن کے موقع پہ چاند گرہن کے موقع پہ اس نماز کی باجماعت جماعت ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا ہے مسلک ہے اور یہی وہ چیز ہے جس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے ورنہ ہم الحمدللہ للہ بذات خود تمام اعمۂ اکرام کو مانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں امام مالک امام شافی امام احمد اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ چاروں بزرگ ہمارے امام ہیں ان کے علاوہ بھی کئی بزرگ ہمارے امام ہیں ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں سب سے علم لیتے ہیں لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے پھر امام صاحب کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور یہی تعلیمات ہیں کن کی ان عظیم اماموں کی امام ابو غنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے فہم جب صحیح حدیث مل جائے تو جان لو وہی میرا مذہب ہے وہی میرا مسلک ہے ان کے میری وجہ سے صحیح حدیث کو ترک نہیں کرنا بلکہ میرا موقع یہ ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو اسے سینے سے لگا لیا جائے اور امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے ان کے جو اس قبر میں مدفون ہیں اشارہ کدھر کرتے تھے نبی علی السلاط اسلام کی قبر کی طرف کیونکہ امام مالک مدینہ کے امام ہیں مصنفی میں ترج دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے یعنی کہ اگر وہ درست ہو اور حالیہ کی بات رد بھی ہو سکتی ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو سوائے ان کے جو اس قبر میں مدفون ہے یعنی کہ نبی علیہ صلاحم کی ہر بات مانی جائے تو یہ عظیم تعلیمات عظیم امہ کرام کی اب وہ لوگ جو امام غنیفا رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام کہتے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ قصوف کے بارے میں احادیث ملنے کے بعد امام صاحب کی بات کو ترک کرتے اور نماز قصوف کا ویسے اہتمام کرتے جیسے نبی علی نے کیا ہے با اور آپ کے الفاظ آرڈر کے الفاظ ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نماز کو ادا کرنا واجب ہے لیکن پاکو ہل میں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے امام صاحب کا موقع یہ ہے کہ جماعت کے بغیر عام نفل ادا کیے جا سکتے ہیں اس لیے اس نماز کا اہتمام پاک و ہند میں نظر نہیں آتا تو ابھی حدیث نمبر کون سی ہے پانچ سو اکہتر فائیو سیون ون قوف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں لانے پہ اتفاق کیا ہے کس کس نے امام بخارین اور امام مسلم, مسلم, مسلم نے عل مغیر شعبہ قال جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ ترن ہے وہ کہتے ہیں کسفتی شمس اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا کس کو گرہن لگا سورج کو کب یوم مات ابراہیم اس دن جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے. تو یہ آپ کی زندگی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے اور عام طور پہ علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ یہ سن دس ہجری کا واقعہ ہے آپ کس سال فوت ہوئے ہیں سن گیارہ ہجری میں تو یہ سن دس ہجری کا واقعہ ہے کچھ علماء اکرام نے کہا نہیں سن نو ہجری کا ہے برال آپ کی زندگی کے آخری سالوں کا یہ واقعہ ہے آپ کے بیٹے فوت ہوئے ہیں ابراہیم اور یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم کا نام لیا گیا ہے سات علیہ السلام نے لکھا پاک میں لوگ یہ سمتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ السلام کے بیٹوں کے ناموں کے ساتھ اور آپ کی بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ کیا لگنا چاہیے علیہ السلام یا علیہ السلام جیسے نبیوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے پاکوہن کے لوگ سادہ ہیں یہ جانتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے رافضی لوگ ہیں اس سوچ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے دشمی اور عداوت رکھتی ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہیں ایسے جیسے نبی معصوم ہوتی ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا ان کے نزیک جناب فاطمہ معصوم ہیں جناب حسن و حسین معصوم ہیں جناب علی معصوم ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا اور آگے جو بارہ ان کے امام ہیں ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا لیکن ابو بکر کے نام کے ساتھ علیہ السلام ان کے ہاں نہیں لگے گا جناب عمر کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگے گا کیونکہ یہ تو ان کے نزدیک معصوم کیا ہیں یہ تو اللہ معاف کرے کافر اور مرتد ہیں دہرِ اسلام سے خارج ہیں اور افسوس ہے مجھے ان پہ جو اپنے آپ کو صحابہ کلام کا کیا سمتے ہیں ان سے محبت کرنے والا سمتے ہیں جو اپنے آپ کو صحابہ کرام سے کیا سمتے ہیں محبت کرنے والا سمتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ کیوں اس سوچ میں ان کے ساتھ ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے ایسے چند دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم امام کا لفظ استعمال کر جاتے ہیں جناب علی جناب حسن جناب حسین کے ساتھ لیکن خلفا باقی جو تین خلفان کے ناموں کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ان کے پیچھے بھی رافظی سوچ ہے اور علیہ السلام کا معنی کیا ہے کہ ان پہ سلامتی ہو عام طور پہ آپ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام اس پہ سلامتی ہو جیسے میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو آپ مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو تو اس لحاظ سے آپ جناب ابو بکر کے نام کے ساتھ جناب عمر کے نام کے ساتھ جناب عثمان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا دے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب لوگوں میں یہ عرف بن چکا ہے یہ بات عام ہو چکی ہے کہ علیہ السلام نبیوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے اب جب آپ کہیں گے ابو بکر علیہ السلام تو سمنے والا کہے گا کہ شاید یہ ان کو نبی کا درجہ دے رہا ہے تو اس لیے علماء کرام اس سے بچتے ہیں اور بچنا ہی چاہیے